الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المسلم نبينا محمد وعلى آله واصحابه إجمعين ومن تبعهم بإحسان إله ودين أما بعد وعن أبي فريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن سائرات القبور اخرج اور مدیسا ابن الفطان اس حدیث کے اندر عورتوں کے تعلق سے قبروں کی زیارت کی ممالک کے بارے میں حدیث ہے یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ سندن ضعیف ہے حدیث کا ترجمہ کیا ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ علم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت مایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لانت بھیجی ہے اس صنعت کے ساتھ یہ حدیث ضعیف ہے بہت سارے علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے جو لفظ صحیح ہے وہ ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور زائرات اور زوارات میں فرق کیا ہے کہ زائرات مانے زیارت کرنے والیاں اور زوارات کا مطلب ہے کہ بہت کثرت سے بہت زیادہ قبروں پر جانے والی قبر قبرستان کی زیارت کرنے والی تو اس اعتبار سے حدیث کے حکم کے اندر بھی فرق آ جائے گا تو عورتیں قبرستان کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں اس معاملے میں اہل علم کے درمیان اختلاف اس حدیث کے پیش نظر اسی طرح سے لان اللہ حضب و کے پیش نظر بہت سارے اہل علم نے کہا کہ عورتیں عورتوں کے لیے قبرستان کی زیارت کرنا منع ہے حرام ہے کیونکہ ہاں عورتیں جو ہے بہت گریا ازاری کرتی ہیں بہت زیادہ روٹی پیٹنے والی ہوتی ہیں بے صبری کا اظہار کرنے والی ہوتی ہیں تو اس لیے جو ہے اب اہل علم کے یہاں اس مسئلے میں کئی اقوال پائے جاتے ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ پہلے عورتوں اور مردوں سب کو قبروں کی زیارت سے روکا گیا تھا جیسا کہ حدیث ہے نہائے تکم کن عن زیارت القبور فضوا اور صحیح مسلم کے اندر صحیح ترمیزی کے اندر ایک لفظ اور ہے فن نہا تو دا کہ میں نے تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے دو گویا کے اسلام میں شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کیا تھا اور یہ حکم بھی یہ جو اس حدیث کے اندر ہے یہ حکم بھی کہ اللہ کی لعنت ہو قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر یہ حکم بھی پہلے کا حکم ہے پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ فضول ہوا کہ میں نے تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ اس سے آفرت کی یاد تازہ ہوتی ہے تو اس سے اجازت میں مرد اور, اور عورتیں یعنی مرد اور عورتیں سب شامل ہیں تو اس لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں قبرستان پہ جا سکتی ہیں معاف کیجیے گا قبروں کی زیارت سے مراد درگاہیں اور مزارات نہیں ہیں جو شرک کے اڈے ہیں یہاں تو ایسے بھی جانا حرام ہے اور پھر وہاں پر کوئی چیز پیش کرنا کچھ دعا پڑھنا یہ سب ساری چیزیں اس کے دائرے میں آئیں گی حرمت کے دائرے میں آئیں گی لیکن یہاں پر عمومی قبرستان پہ کیا عورتیں جا سکتی ہیں تو پہلا قول اہل علم کا یہ ہے کہ مرد اور عورتیں سب اجازت میں شامل ہیں جس طرح سے مردوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی قبروں کو زیارت کی زیارت کرنے کیوں اسی طرح سے عورتیں بھی اس اجازت میں داخل ہیں اور شامل ہیں اور قبروں کی زیارت کی جو علت بیان کی گئی اور جو سبب بیان کیا گیا کہ فائن نہ الخرہ شیخ الربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فائن نہخرا یعنی قبروں کی زیارت سے آخرت کی یاد آتی ہے قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے تو عورتیں بھی اس علت میں شامل ہیں کہ انہیں بھی ضرورت ہے کہ قبروں کی زیارت سے انہیں بھی آخرت کی یاد آئے اور آخرت کی یاد تازہ ہو تو اہل علم نے کچھ اہل علم نے کہا کہ عورتیں بھی زیارت کر سکتی ہیں اور اس حدیث کا کیا جواب دیا لان اللہ قبور کے اللہ کی اللہ کے لانت ہو کثرت سے قبرستان کی زیارت کرنے والی عورتوں پر تو یعنی کثرت کے ساتھ بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتیں جو ہے ان کے اوپر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کیونکہ بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرنے جائیں گی تو ان کے ہاں جو ہے وہ ایک جو کمزور دل کی ہوتی ہیں اسی طرح سے جو رونے کی اور چلانے کی اور اس طرح کی عادت ہوتی ہے اس سے کیا ہوگا کہ ان کا دل رقیق ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اس سے وہ کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ زمانے جاہلیت کی چیزیں لے آئیں گی اس لیے ان پر لانت لیکن کبھی کبھار کوئی عورت کرنے جا سکتی ہے جیسا کہ قول یہ بھی ہے جیسا کہ بادشاہ ریاض سے اس چیز کا ثبوت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی قبرستان قبر کی زیارت کرنے جایا کرتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ انہوں نے کہ قبرستان پر جا کر کے کیا دعا پڑھی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی السلام علیہ الدیار اور رس اللہ عافیہ یہ دعا سکھائی تو اگر کال یہ ہے کہ کبھی کبھار جا سکتی ہے جیسے کہ حضرت عشرض اللہ تعالی عرح نے انہا کبھی کبھار جایا کرتی تھی اور دعا بھی پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھانے کے موقع پر حضرت عشرض اللہ تعالی عرح کو منع نہیں فرمایا بلکہ دعا سکھائی اگر منع ہوتا ان کے لئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے تھے اسی طرح سے ایک اور ثبوت بھی ملتا ہے کہ ایک عورت جو نبی صلی ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو ایک عورت اپنے کسی قریبی کی قبر پر بیٹھ کر کے رو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور سمجھایا کہ ہاں صبر کرو تو وہ غم میں اور رونے میں بدحال تھی پریشان تھی اور غالبا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی بھی نہیں تھی یا تو بہرحال اس نے کہا کہ اگر آپ کے اوپر یہ مصیبت ٹوٹتی تو آپ کیا کرتے آپ کو پتا چلتا ہو سکتا اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا ہی نہ ہو نہ پہچان تو کسی نے بتایا کہ تم نے کس کو جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معافی مانگنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نم صبر اندمت کے صبر جو ہے پہلے صدمے پر پہلی تکلیف پر یعنی تکلیف کی خبر پہنچتے ہی جو آدمی صبر کر لیتا ہے وہی صبر اصل میں صبر وہی ہے ورنہ بعد میں دھیرے دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کا دل بھی کیا ہوتا ہے صبر کرنے لگ جاتا ہے آدمی دھیرے دھیرے بھول جاتا ہے لیکن صبر کا مقام اور اس کی اہمیت کب ہے کہ آدمی کو جیسے ہی تکلیف دے خبر پہنچے اور ہم خبر پہنچے تو آدمی فوراً اللہ انارلہ اور انا لہرا جون کہے اور صبر کرے صبر کا مطلب یہ نہیں ہے آگے ابھی پر کچھ وضاحت کریں گے کہ دل کا غمگین ہونا آنکھوں کا آنسو بہانا آدمی کا رو پڑنا کسی تکلیف دے خبر کو سن کر کے یہ, آن, یہ ممنوع نہیں ہے یہ حرام نہیں ہے آگے نوحا وغیرہ کی بات آئے گی تو ذکر کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر جو ہے پہلی مصیبت کے وقت ہے مصیبت کی خبر پہ پہنچتے ہی آدمی صبر کرے تو اس کی اہمیت ہے تو بہرحال ایک قول یہ ہے کہ کبھی کبھار عورت قبر, قبر کی زیارت کرنے جا سکتی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ عورتوں کے لیے حرمت ابھی تک باقی ہے یعنی عورتیں عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت آ, کرنا یہ منع ہے ممنوع ہے کیونکہ عورتوں میں صبر کی کمی ہوتی ہے اور آہو بکا آہو فغا کرنے لگتی ہیں رونے پیٹنے لگتی ہیں اس لیے ان کے لیے منع ہے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا اس صورت میں منع ہے جب وہ وہاں پر جا کر کے حرام کام کا ارتقاب کریں یعنی جیسے میت پر زور زور سے رویا جاتا ہے یا میت پر نوحہ کیا جاتا ہے یا اسی طرح سے کوئی جو ہے نوحہ کرتے وقت جو ہے اپنے اپنے چہروں پر تماچے مارتا ہے یا گریبان چاک کرتا ہے یا روتا ہے زمانے جاہلیت کی پکار پکارتا ہے تو ایسی صورت میں عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت عورتوں کو قبر کی زیارت سے منع کیا گیا ہے ورنہ عام حالات میں اگر کوئی عورت صبر کرنے والی ہے جیسے صحابیات وغیرہ تھیں ایسی صورت میں جو ہے قبروں کی زیارت عورتیں کرنے جا سکتی ہیں اور جو ہے ان کے لیے جائز ہے اسی طرح سے ایک اور کون ہے کہ اگر عورت قبرستان کی زیارت آخرت کی یاد آ, کرنے کے لیے آخرت کو یاد کرنے کے لیے یا, یا واضح اور نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے اگر عورتیں جائیں تو ان کے لیے درست ہے کیونکہ آ, حدیث کے اندر ہے فائن حتہ کروڑ آخرا تو ایک کال یہ بھی ہے کہ اس مقصد کے لیے اگر عورتیں جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں تو بہرحال اس میں جو ہے کئی طرح کے علماء ہیں لیکن کبھی کبھار کے لیے عورتوں کو موقع دیا جا سکتا شیخ البان رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو راج قرار دیا ہے اور زوارات کے لفظ سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زوارات کا لفظ صحیح سے ثابت ہے زائرات کا لفظ جو ہے یہ صحیح سے ثابت نہیں ہے جو لفظ ثابت ہے وہ زوارات کا ہے اور ضوعات کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو کیونکہ پھر کثرت سے وہ قبروں پر جائیں گی تو پھر جو ہے کتنے پیدا ہوں گے اور آہ ہوگا اور رونا پیٹنا ان کا جو ہے کچھ حرام کام کا ارتقاب کریں گے اس لیے انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے ویسے یہاں کے علماء جو ہے بالکل کہتے ہیں کہ عورتوں کو قبروں پر نہیں جانا چاہیے اس وجہ سے عورتوں کے لیے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی بھی اجازت نہیں ہے یہاں پر البتہ جو ہے جو جگہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رو من ریاض الجنہ کہا ہے اس کی زیارت کے لیے جو ہے یا وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کو جانے دیا جاتا ہے اللہ علوم و نبی شاہد خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ احاطہ ول مستم آتا یہ حدیث ضعیف ہے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحا کرنے والی پر اور نوحا کو خوشی سے سننے والی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لالت بھیجی لیکن یہ حدیث گرچے ضعیف ہے لیکن نوحا کی ممانات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئے سمن من لقب الخد وغیرہ خدود و شک الجو داغ داغ اس طرح کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو کسی مصیبت کے وقت اپنے چہرے پر تماچے مارے اپنے گال کو پیٹے اور اپنے گھر چاک کرے اور زمان جاہلیت کی طرح سے نوحا کرے جاہلیت کی پکار پکارے یعنی زمانہ جاہلیت میں جیسے میت کو یاد کرنے کے لیے میت میت فوت ہو جاتا تھا کوئی تو اس کے محاسن کو اس کی خوبیوں کو بیان کر کر کے جو ہے بیان کر کر کے روتی, روتی تھیں عورتیں اور مرد تو اس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اسی طرح سے ابو مالک اشاری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ جاہلیت کا رواج ہے یہ حدیث ہے اسی طرح سے آگے حدیث آ رہی ہے کہ ہمیں رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا کہ ہم نوحا نہ کریں کسی میت پر نوحا نہ کریں اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی مشہور ہے آگے آنے والی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میتاب بکای کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے بے بکایا یعنی نوحا جو نوحا کی شکل میں رونا ہوتا ہے اس رونے کی وجہ سے جو ہے میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کا معنی اس کے معنی کی وضاحت کروں گا تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحا کی وہاں بھی ممانت فرمائی ایک حیثیت سے کہ نوحا کرنے سے میت کو بھی عذاب ہوتا ہے اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنا یہ جو ہے یہ جاہلیت کا رواج ہے یعنی نوحا یہ آمالے جاہلیت میں سے تو نوحہ کی ممارت پر جو ہے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں بہت ساری حدیثیں مروی ہیں تو نوحہ کرنا یہ ممنوع ہے نوحہ کا مطلب سمجھتے ہیں رونا زور زور سے آواز کے ساتھ رونا اور اسی طرح سے میت کے محاسن کو اس کی خوبیوں کو بیان کر کے رونا اور اس کی بہت ساری چیزوں کو کہہ بہ کر کے جیسے عورتیں روتی ہیں یا مرد روتے ہیں ہاں یہ, یہ منع ہے اسی طرح سے غم میں اور تکلیف میں چہرہ چہرے پر تماچے مارنا گربان چاک کرنا یہ سب نوحہ میں جو ہے شامل ہے اور زمانہ جاہلیت میں تو میت کسی کے یہاں میت ہو جاتی تھی تو, تو باقاعدہ جو ہے آ, نوحا کرنے والیوں کو بلایا جاتا تھا کرائے پر وہ آ کر کے روتی تھی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے اسلام میں منع فرمایا ہے البتہ البتہ جو ہے جو فطری غم ہوتا ہے جو تکلیف ہوتی ہے اور آدمی اپنے آپ پر قابو نہیں پا, پا, پا, پا, یعنی پا سکتا ہے آنکھیں رونے لگتی ہیں تو اس طرح سے اگر اظہار غم ہو تکلیف ہو آدمی کو تو اس کی بمارک نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ کی گود میں آپ کے بیٹے جماریہ قبطیہ سے تھے ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کی گود میں تھے اور آپ کی گود ہی میں ان کی وفات ہو گئی ان کی روح آپ کی گود ہی میں قبضے ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی رونے لگی تو عبد الرحمن الرحمان عوف رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھ کر کے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آپ رو رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کا رونا دل کا غمگین ہونا آنکھوں کا رونا یہ رحمت میں سے ہے وہی شخص روئے گا جس کے دل میں رحم رحم ہوگا جس کے دل کے اندر رحمت ہوگی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القلب و حضن والن و اب بفراق کا یا ابراہیم اللہ محسون وایورنا <عَبَّنَا> اس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ دل غمگین ہے آنکھیں رو رہی ہیں اور اے ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم سب لوگ غمگین ہیں اور ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب نے جو ہمارے رب کو راضی کر دے ہم کیا کہیں گے انا لہرا جو صبر کا مظاہرہ کریں گے صبر کریں گے اور اس طرح سے ایسا یعنی رونا آنکھوں کا رونا دل کا غمگین ہونا اس کی ممانات نہیں ہے ممانات اور منع کیا ہے حرمت کس بات کی ہے جیسے گھر میں عورتیں کسی میت پر کسی کی میت ہو جاتی ہے تو زور زور سے روتی ہیں گھر کے باہر آواز جاتی ہے یہ منع ہے یہ لوہار اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا راجب اس کی اضاف کر رہے اگلی حدیث علم میں عطیت عطیت رضی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم نے آپ سے بیعت کیا عورتوں نے اور عورتوں سے بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبانی بیعت کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ ملا کر کے بیان نہیں کیا آج کل کے پیر لوگ عورتوں سے مریدنیاں ہوتی ہیں ان کی عورتوں سے بیان کرتے ہیں عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں صبح حرام ہے بنا تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس باقاعدہ اس بات کا عہد لیا کیا عہد لیا کہ ہم لوگ نوحہ نہ کریں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا کہ ہم لوگ نوحا نہیں کریں گے تو نوحہ کی ممانت اس سے ثابت ہوتی ہے قوانین عمر رضی اللہ تعالی علما علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال المیتو یواز قبر قبره بما کا علیہ متفقن علیہ اور اسی طرح سے یہ ایک لفظ اور بھی ہے کہ ان المیتبو بکائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو اس کے قبر میں اس کے گھر والوں کے نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس حدیث کو سنا تو انہوں نے مطلب ظاہری طور پر کہا کہ بلا تذر واضر تم اخرا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو میت کا کیا قصور ہے ہاں لگتا ہے اس حدیث کو اب ابن عمر نہیں سمجھے لیکن اہل علم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یہ فرمان صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے صحیح ہے اور اس کا معنی بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا معنی کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا اس کا دو مفہوم ہے ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اس وجہ سے اس کو اس کو عذاب دیا جائے گا کہ خود جو ہے یہ شخص جو فوت ہوا ہے یہ خود بھی لوہا کرنے والوں میں سے تھا کہ اگر کسی کی وفات ہو جاتی تھی تو یہ خود بھی نوحا کیا کرتا تھا تو اگر ایسے لوگوں میں سے یہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس چیز سے راضی تھا اس وجہ سے اس کو عذاب ہوگا اور اگر کوئی ایسا شخص جو ایسا نہیں کرتا رہا ہوگا اور اس کے رشتے دار یا جن کو نہیں معلوم ہو وہ روتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس پر آہو بکا نوحا کرتے ہیں تو پھر قرآن کی آیت ہے وال تزر وضرتوں کہ کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یعنی گناہ کرنے والے کو گناہ کا گنا ملے گا آز, یعنی غلطی کرنے والے کو گناہ ملے گا دوسرے کو گناہ نہیں ملے گا میت کا کیا قصور ہے اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا لوگوں نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس صورت میں اس کو عذاب ہوگا جبکہ اس نے جو ہے جبکہ اس نے نوحا کرنے کی وسیت کی ہوگی نوحا کرنے کی وسیعت کی ہو کہ میں جب مر جاؤں گا تو میرے اوپر جو ہے نوحہ کرنا اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو پھر اس کے اس, اس کی اس وسیعت کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا تو بہرحال نوحہ کرنا یہ زمانے جاہلیت کے افعال میں سے ہے اللہ تبارک تعالیٰ سب کو ہدایت دے آمین یا رب العالمین وانا رسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال شہید و بن تلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا لسلم قبر فرائی تو آئے نہیں تدمہ آپاری یہ دیکھیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے جنازے میں شریک ہوا ہاں ان کے تدفین میں شریک ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے باعث ابر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھیں رو رہی تھیں تو رونا یہ نوحہ نہیں ہے آنکھوں کا آنسو بنا آنکھوں کا اشتہار ہونا دلوں کا غمگین ہونا یہ نوحہ میں سے نہیں ہے یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ رونے سے رونے کو نوحہ نہیں کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بعض قریبی کی وفات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنسو بہایا آپ بھی روئے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلفوم حضرت عثمان الدی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھی جن کی وفات ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے تھے اور آنسو بہایا تھا اسی طرح سے آپ کے بیٹے ابراہیم کا بھی ذکر میں نے آپ کی آپ سے کیا کہ یہ ایک ہی چیز ہے یہ فطرت ہے قبرا رجل بل حرط علیہ, وسلم قال لا ابن في قال الرجل علیہ وسلم. یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ رات میں کسی کو دفنایا جا سکتا ہے کہ نہیں تو جمہور اہل علم کا یہ خیال ہے کہ رات میں میت کو دفنایا جا سکتا ہے بلا کراہت بغیر مکروح کی بات کی ہوئی یعنی رات میں دفنانا عمومی ہے البتہ بعض حالات میں میت کو رات میں دفن نہیں کرنا چاہیے جبکہ اس بات کا خوف ہو کہ اس کے جنازے میں زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکیں گے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھ سکیں گے اور یہ کہ میت کے جو حقوق ہیں ان کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا جا سکے گا مثال کے طور پر کفن دفن میں ہاں کفنانے میں اسی طرح سے اس کو غسل دینے میں رات کی تاریخی میں جبکہ ان جگہوں کا معاملہ ہے جبکہ رات میں روشنی اور اس کا ہے انتظام نہ ہو بعض حالات میں اسی طرح سے رات میں کسی کی وفات ہو گئی اب اس کے لیے کفن کا انتظام قاعدے سے نہیں ہو سکتا یہ عمومی حدیث ہے عمومی بات ہے کہیں شہروں میں تو یہ چیز کم ہو یا یہ کہ ایسی ایسے وقت میں ہاں وفات ہو گئی کہ ہاں دکانیں بند ہو گئی کفن کا انتظام نہیں جلد بازی میں لوگ جو ہے دفنانا چاہتے ہیں تو ایسے نہیں کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں اپنے مردوں کو نہ دفناؤ مگر یہ کہ تم مجبور ہو مجبوری کی کیا صورت ہے مجبوری کی یہ صورت ہے کہ میت کو دفنانا اس حالت میں کوئی مطلب کہ میت کے کی ایسی حالت ہو کہ اس کو زیادہ دیر تک رکھا نہ جا سکتا یا بعض کیا کہتے ہیں مصیبت اور پریشانی میں جو ہے جو شرعی طور پر آدمی جو ہے مصیبت اور پریشانی میں پھنس سکتا ہو تو ایسی صورت میں بعض حالات میں دفن کر سکتا ہے لیکن आम حالات میں جو ہے خیال کرنا چاہیے ویسے اہل علم نے کہا کہ اگر یہ ساری پریشانیاں نہ ہوں تو آدمی جو ہے اگر جیسے میت کے حقوق کو ادا کیا جا سکتا ہو اور یہ کہ نماز پڑھنے والے اس پر نماز جنازہ میں شریک ہونے والے کافی ہوں تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے رات میں کفنائے ہے دفن کیا جا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میت پر نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو تدفین میں کوئی حرض نہیں ہے مغرب کے بعد بھی دفن کیا جا سکتا ہے اثر یعنی سے مغرب سے پہلے نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو گویا کہ نماز جنازہ کا پڑھیں گے جب اس کو اچھی طرح سے نہلا کر کے کفن دے کر کے اور جو ہے اس کو اس کی نماز جنازہ پڑھ لیجیے بس تدفین کا مسئلہ ہو تو تدفین رات کی اس میں کیا جا سکتا ہے اور جو اہل علم کہتے ہیں کہ رات میں دفن کرنا کوئی حرج کی بات نہیں بہت ساری دلیلیں ہیں اور صحیح حدیثیں بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود رات میں دفن کیا گیا حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنما کو رات میں دفن کیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رات میں دفن کیا اسی طرح سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک اس شخص کو جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتے تھے وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے راتوں رات ان کو دفن کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات تھی آپ کو ہم تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے اس لیے ہم نے دفنا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا کہ رات میں, میں دفنایا کرو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گیا اور نماز جنازہ ادا کی اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کو بھی رات میں دفن کیا ہاں ایک صحابی بیان کرتے میں نے دیکھا کہ چراغ روشن تھا اور جو ہے یا روشنی کی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس شخص کو لیاؤ جو اللہ کا ذکر زور زور سے کیا کرتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالات میں جو رات میں دفن کیا ہے اس لیے جو ہے جائز ہے کر سکتے ہیں لیکن بہرحال رات کے مقابلے میں دن, دن میں دفنانا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے درست ہے وان عبد اللہ ابن جعفر ردی اللہ وان عبد اللہ ابن جعفر ردی اللہ انہوں کال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جعفر طعاما فقد الحمد الحم سے حضرت عبد اللہ ابن جعفر ردی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کی خبر آئی جب وہ قتل کیے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا کر کے بھیج دو اس لیے کہ ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جو انہیں جس نے انہیں بے خبر کر دیا ہے غافل کر دیا ہے یعنی اب انہیں اپنے کھانے وانے کی کچھ فکر نہیں ہوگی اس لیے جو جعفر رضی اللہ تعالیٰوں کے پڑوسی تھے ان سے فرمایا کہ آپ کو ان کے لیے کھانا بنا کر کے بھیج دیجئے یہ سنت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے یہ طریقہ صحیح ہے کہ جس کے جس کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو اس کے پڑوسیوں کو چاہیے کہ اس کے گھر والوں کے لیے اور اس کے گھر میں جو دوسرے دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں یہ تدفین میں یا جنازے میں شریک ہونے کے لیے ان کے لیے کھانا بنوا کر کے بھیجتے دیں وہ لوگ بنوائیں لیکن آج معاملہ اس کے بالکل براک سے ہے کہ میت کے گھر والے ہی سب لوگوں کے کھانے کا انتظام کرتے مولویوں نے لوگوں کو بنا رکھ بتا رکھا ہے کہ ہاں ڈے کے چڑھاؤ یہ کرو وہ کرو تو اس طرح سے یہ سنت نہیں ہے سنت کیا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے اس کے گھر میں کھانا تیار کر کے بنا کر کے بھیجیں گے آہ کیونکہ ان کو میت کے وفات ہو جانے کو سے کم ہوتا ہے وہ کہاں کھانے ہونے کے چکر میں پڑیں گے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات یا بلکہ شہادت جو ان کی ہوئی تھی یہ جنگ موتا کے موقع پر ہوئی تھی اس وقت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے فوج کے کمانڈر تھے اور اس وقت انہوں نے بڑی جابازی کے ساتھ کافروں سے جہاد کیا ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے انہیں جو ہے دو پر عطا کیے ہیں جو جنت میں ان پروں کے ذریعے سے جنت میں وہ جہاں چاہیں گے اڑیں گے اسی وجہ سے ان کا لقب بھی جافر تیار پڑ گیا تیار پڑ گیا یا ظلم جناحین دو پروں والے تو اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی اور یہی سنت ہے ایسا کرنا چاہیے وعن بن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لنا ولكم صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قبرستان پر جانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہاں قبرستان پر کیا دعا کے کی الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب وہ قبر قبرستان پر جایا کرتے تھے جو دعا سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبرستان پر جا کر کے کہیں السلام علا اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین کہ مسلمانوں اور مومنوں کے اس علاقے پر سلامتی نازل ہو اللہ احلد دیاری منل منین المسلمین اور بعض الفاظ ہیں السلام علیکم یا اہل القبور کیا الفاظ ہیں اے قبر والو تم پر سلامتی ہو تو یہاں پر جو سلام قبر پر پیش کیا جاتا ہے وہ سلام جواب دینے کے لیے ہے کہ دعا کے لیے ہے دعا کے لیے بعض ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو اس بات کے قائر ہیں کہ ولی اللہ قبروں میں زندہ ہیں وہ ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہاں ہماری فریادوں کو سنتے ہیں تو وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والوں تم پر سلامتی تو اگر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کا لفظ استعمال کیا تو اس لیے وہ سب زندہ ہے اس لیے اولیاء اکرام بھی زندہ ہیں ہماری باتیں سنتے ہیں تو دیکھیے یہ سلام کس لیے ہے دعا کے لیے ہے یہ سلام اس بات کے لیے نہیں کہ ہم قبرستان پر پہنچیں گے تو ہم سلام کریں گے تو وہ جواب دیں گے اور پھر اس خاص موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاں یہ دعا سکھائی اس انداز سے خاص موقع پر قبرستان پر جاؤ تو یہ دعا پڑھو ورنہ تو کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری باتیں سکھاتے کہ بھائی جایا کرو اور ان سے کچھ مانگا کرو کچھ کہا کرو وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ آ? جبکہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا وما انت بینس میں منفل قبور وما انت بمس میں منفی قبور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قبر والوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے ان نقلا تسمان موتا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے تو پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مردے سنتے ہیں جب اللہ تعالی نے فرمایا اور اپنے نبی کو فرمایا اپنے نبی کو حکم دیا کہ مردے سنتے نہیں ہیں ایک طرف مردے بھی آپ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں سنتے بھی اور کب سننا شروع کرتے ہیں کب سننا شروع کرتے ہیں جب وہ کسی حیثیت سے سننے کے لائق نہیں ہوتے قبر کے اندر بغلی یا ویسی قبر ہو اور کئی تن مٹی ہوتی ہے اوپر سے آ? کئی کنتل مٹی ہوتی ہے کئی من مٹی ہوتی ہے اور پھر دنیا سے آدمی جا چکا ہے روح قبض کی جا چکی ہے پورا جسم بالکل بے حرکت ہو چکا ہے قبر کے اندر جا چکا ہے تو کہتے ہیں سنتا ہے ہاں اب دنیا کے اندر جو اس کے پاس طاقت نہیں تھی وہ قبر میں جانے کے بعد سبردست, طاقت اور زبدستکتی کے مالک ہو گئے ہیں ہاں شکتی یعنی طاقت اور قوت کے جو پیر جب زندہ تھا تو دیوار کے اس پار کی باتیں نہیں سن سکتا تھا سامنے ہی کی بات سنتا تھا اور وہ بھی سب کی نہیں سنتا تھا ایک ایک کی سنتا تھا اور اگر کسی پیر اور ولی کے سامنے یا بزرگ کے سامنے حضرت جی کے سامنے اگر کئی لوگ باتیں ایک ٹائم میں کرنے لگتے تو پیر صاحب منع کرتے تھے کہ بھائی ایک ایک آدمی اپنی درخواست پیش کرو لیکن جب وہی پیر بے حص و حرکت ہو جاتا ہے ہاں اپنے خود غسلے نہیں کر سکتا استنجا اپنا نہیں کر سکتا قبر تک اٹھ کر کے جا نہیں سکتا اب وہ پیر کیا ہے سب کی سننے لگتا ہے ایک وقت میں دور دور سے سننے لگتا ہے اور سب کی سننے لگتا ہے اور ایک زبان نہیں ہندوستان کے اندر صرف ہندوستان میں کئی زبانیں ہیں بیس سے زیادہ زبانیں تو سرکاری زبانیں ہاں خواجہ معین الدین چشتی کی مزار پر Hmm? پورے ہندوستان بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ جانے دنیا کے کہاں کہاں کس کس کونے سے لوگ آتے ہیں فریاد کرنے اور سب لوگ مانگتے رہتے ہیں کتنی زبانیں وہ سمجھتے تھے آ? زیادہ زیادہ اگر عالم دین رہے ہوں گے پڑھے لکھے رہے ہوں گے تو اردو عربی ہندی ایک دو زبانوں لیکن ملیالی بھی مانگ رہا ہے تامل والا بھی مانگ رہا ہے آندھرا والا بھی مانگ رہا ہے यूपी का کا भी بھی مانگ رہا ہے ہاں اور جو ہے ویسٹ بنگال کے لوگ بھی مانگ رہے ہیں پنجابی بھی مانگ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں اڑیا اڑیسہ کی زبان والے دنیا بھر کی زبان والے سب لوگ مانگ رہے ہیں ہندو بھی مانگ رہا ہے مسلم بھی مانگ رہا ہے چھوٹا بھی مانگ رہا ہے بڑا بھی مانگ وقت میں ایک دو نہیں لاکھوں لوگ مانگ رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی مرادیں بھی پوری ہو رہی ممکن ہے شرک ہے ایسا کرنا ایسا سمجھنا اور جو دلیلیں پیش کرتے ہیں ان کی دلیلوں میں بھی کوئی دم نہیں ہے ایک دلیل اور پیش کرتے ہیں بھائی لوگ کیا دلیل پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ و بدر کے موقع پر جب ابو جہل اور تمام تقریبا ستر کفار کافر جو مارے گئے تھے قتل کیے گئے تھے ان میں ابو جہل اور بڑے بڑے ابیہ ابن خلف اور کون کون شیتان سب تھے ان کو سب سب کو جب جو ہے اٹھوا کر کے ایک بدر کے اندر موجود ایک کنویں میں پھینکوا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے قبرستان پر تو وہ وہاں پر کنویں پر فرمایا ہاں کہ وجدنا امنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الفل وجدتم ما وعد رب حقا کہ ہم نے ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کیا تم نے بھی وہ ساری چیزیں دیکھ لی وہ سارا عذاب دیکھ لیا جس سے تمہارے رب نے تم کو ڈرایا دھمکایا تھا حضرت مضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سن رہے ہیں تو مر چکے ہیں بالکل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں تو کہا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مردے سنتے ہیں مردے سنتے ہیں تو ایسے لوگوں سے ایسے لوگوں کو جواب یہ کیا ہے کہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف بابا نہیں سنتے ہیں آ? کافر مشرق بھی سنتے ہیں تو یہی ثابت ہوا نا تو بابا کی کیا فضیلت ہوگی سب سنتے ہیں تو یہ لوگ ایسی ایسی دلیلیں لاتے ہیں آ? اگر صحیح ہوتی ہے تو اس کا مانا غلط بتاتے ہیں اور اگر صحیح نہیں ہوتی تو غلط ضعیف ہوتی ہے تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں قبرستان پر یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے دیا گیا ہے اور اہل قبور ہماری دعاؤں کے محتاج ہے اگر قبروں پر مانگنا جانا فریاد کرنا یہ سب جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام پر کتنے کتنے ایسے جو ہے حالات آئے کتنی پریشانیاں آئیں کبھی کوئی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کچھ کہنے کچھ فریاد کرنے کوئی ثبوت دکھاتے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع فرمایا تھا اور آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا لہٰارا قبورہ انبیادہ یہود النسارا پر اللہ کی لادت انہوں نے اپنے اپنے انبیا کی قبروں کو سجداگاہ بنا لیا اور کتنا ڈرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ لا تجعل القبری وس نہیں اے اللہ میری قبر کو جو بترا بنانا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگے آج جو ہے پورا جو ہے پورا ان کا بزنس اور ان کی پوری تجارت چل رہی ہے اس پر ہو ہاں نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نبی چوگے جو مل جائیں سلم پتھر کے ہمم آج یہی حال ہے نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے سنم پتھر کے آج یہی سب ہو رہا ہے قبروں کی تجارت ہی ہے یہ سب ایشت رضی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث کتاب الجنائز کی ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے غسل کا طریقہ بتایا جائے گا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو پورا طریقہ بتایا جائے گا ویسے میں نے لفظی طور پر جو ہے اگلے نہیں اگلے جمعہ کو نہیں اگلے درس میں اگلے درس میں انشاءاللہ پورا طریقہ بتایا جائے گا ویسے تو لفظی طور پر بتا دیا تھا وانا رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسب قد الى ما قدموا بخاری حضرت اشرد اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو گالی مت دو مردوں کو برا بھلا مت کہو کوئی مر گیا مر گیا وہ کیونکہ وہ انہوں نے جو اعمال پیش کیے وہاں تک وہ پہنچ گئے یہ مطلب جو مسلمان فوت ہو گئے ان کے بارے میں یہ چیز ہے لیکن اگر کوئی کافر ہو یا اسی طرح سے کوئی جس نے امت کو مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا ہو بدا بیدعت، بداتیں ایجاد کی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا صاف ستھرا دین توحید اس کو بدلنے کی کوشش کی اس میں شرک شامل کیا ہو تو ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کا ذکر برائی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے <الیحی> من اللہ ما <مآجتا> آہستہ کہ اللہ کی طرف سے انہیں وہ ملے وہ سزا ملے جس کے یہ حقدار ہیں اگر ضرورت پڑے کہیں تو یہ ساری چیزوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو برامت کہو اس لیے کہ جو انہوں نے اعمال کیے اس کے انجام تک وہ پہنچ چکے ہیں اور ایک روایت میں ہے فتو اد اگر مردوں کو آہ, کسی کی میت کو برا بھلا کہو گے کسی کے فوشدہ باپ کو بھائی کو کسی کو اگر برا بھلا کہو گے تو جو زندہ ہے وہ سنیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی ان کے رشتے داروں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا البتہ جہاں مسلحت ہو دینی مسلحت کو اپنی ذاتی دشمنی یا اپنی ذاتی چیز نہ ہو بلکہ جہاں دینی طور پر کسی کا ذکر شر کے ساتھ برائی کے ساتھ کرنے کی ضرورت پڑے تو کر سکتے دینی مسلحت ہو تو اللہ اقبار کو تعالیٰ ہمیں کثرت سے موت یاد کرنے کی موت کو یاد کرنے کی توفیق دا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اسلام پر اور کلم الا اللہ پر ہو آمین رب نبینا صلی اللہ علیہ نبیر محمد وسلم و اللہ